السّلام بھائی عرضی ضور سے دوستوں ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس وہدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذیبہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے مہیا کر رکھی ہیں بادہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحم رسلی علی محمد مبارک وسلم اسلامی بھائی واضح اور دوستو یہ رمضان المبارک کے روزے اسلام کا چوتھا رکن ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی قواعد موجود ہے بنی الاسلام علی حمس شہاد اللہ, علیہ اللہ و ان محمد رسول اللہ, اللہ یہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے نمبر ایک لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی دینا فلاد یعنی نماز تیسرے نمبر پر سکاط ہے چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے اور پانچویں نمبر پر حج ہے جس کے اندر حج کرنے کی افطاط اسی طرح سے اللہ تبارک مطالعہ نے سورہ بقرہ کی آیت میں رشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور روزے کس مہینے کے فرض ہیں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ نے آیت میں یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ یہ روزہ صرف اسی امت پر فرض نہیں کیے گئے ہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے آج بھی جو قومیں جس مذہب اور دھرم کے ماننے والے یہاں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح سے روزہ پایا جاتا ہے مختلف ناموں سے اور مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت اور یہ رحمت اس امت کو بھی حاصل ہے جس طرح سے پچھلی امتیں اس عظیم عبادت سے بہرمند مند تھی اور اس عظیم عبادت کو بجا لا کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کیا کرتے تھیں اسی طرح سے بلکہ ان سے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر روزے فرض کیے اور وہ ہے رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت میں یا اس آیت کے آخر میں روزے کا مقصد بیان فرما دیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے تقوی اور پرہیزگاری روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوا پیدا ہو جائے ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے ہمارے اندر برائیوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے ہم گناہوں سے دور رہنا سیکھ لے جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور اس کی رضا کی خاطر حلال چیزوں کو بھی پاک چیزوں کو بھی جائز چیزوں کو بھی ہم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک شہری کا وقت ختم ہونے سے لے کر کے افطار کا وقت ہونے تک ہم بہت ساری کھانے پینے اور بیوی سے جو کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے لیکن اللہ کے حکم سے ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کے حکم سے ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بچے رہیں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ناجائز چیزوں کے قریب نہ جائیں اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کو اپنے جسم کو اپنی شرمگاہ کو اپنی زبان کو اپنے ہاتھ پاؤں کو ہم ناجائز اور حرام چیزوں سے بچائے اور محفوظ رکھیں یہ ہے روزے کا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و قریب ہے کتنا مہربان ہے کتنا مہربان ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا اور بہت چیزوں کو بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے ناجائز قرار دیا وہیں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقتاً فوقتاً اور ہفتے اور مہینے میں سال میں ہمیں کئی ایسے موقع اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتا ہے جن میں ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتے ہیں ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں انہی موسم بہار میں سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے تاکہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکیں متقی اور پرہیزگار بن سکیں اللہ تبارک و مطالعہ کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکے اور اللہ تبارک و دیا نے عبادات کا حکم دیا ہے فرائض کا حکم دیا ہے واجبات کا حکم دیا ہے نوافل کا حکم دیا ہے مستحبات کا حکم دیا ہے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہی ہم ان ساری چیزوں کو ادا کریں انہیں ساری چیزوں کے کرنے کا اور گناہوں سے دور رہنے کا نام تقوا ہے اور روزہ روزے کے اندر ہمارے اندر یقیناً تقوا پیدا ہو جاتا ہے اور جس کے اندر تقوا نہ پیدا ہو سکے جو روزہ رکھ کر کے اپنے اندر مستقین کی صفات نہ پیدا کر سکے اور مستقیم کی صفات کیا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا کانوں کی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت کرنا شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان کے استعمال سے رک جانا یہی تقوا ہے یہی پرہیزگاری ہے یہی متقیم کی صفات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاد مل والعمل ملمیدی شراب کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے بھوکا پیاسا رہ کر کے بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے جھوٹی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ نہ کر سکے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑ سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سناتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک مطالعہ کو ایسے شخص کے روزے کی ضرورت نہیں بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ روزے کا مقصد نہیں کر رہا ہے روزے کا مقصد کیا ہے تکوا اگر یہ تکوا نہیں پیدا ہو رہا ہے اپنے اندر یہ تکوا ہم نہیں پیدا کر پا رہے ہیں تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کا رہنا بے فائدہ ہے بھوکا پیاسا رہنا یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا ہے لیکن کس لیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے جہاں روزے کے بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے مقاصد ہیں بہت ساری حکمتیں ہیں وہی اہم حکمت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب پات کے اندر فرمایا ہے لعن تتقون تاکہ تم مستقی پرہیزگار بن جاؤ تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو روزہ رکھ کر کے ہاں روزہ رکھ کر کے جس طرح سے ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اپنے منہ کے اور پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں داخل ہوتی ہے اور شہوت سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں وہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تمام تقوی کی صفات پیدا کر لیں اپنے دل کو ہر طرح کے مسلم بھائی اور مسلمان بھائیوں کے تعلق سے اپنے دل کو صاف کر لیں وہی ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں کہ ہماری نگاہوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں ہم ہم اپنی نگاہوں سے غلط چیزیں نہ دیکھیں اپنے کانوں سے غلط باتیں نہ سنیں اپنی زبان سے غلط باتیں غیبت چغلی اور اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں اور غیبت چغلی وغیرہ نہ کریں آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات یہ روزے ہمارے اوپر چند دن ہے چند دن کے یہ روزے ہیں ہمارے اوپر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ دن انگریزی حساب سے تین سو پینسٹھ دن ان تین سو ساٹھ دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے لیے تیس یا انتیس دن مقرر کیے ہیں تیس یا انتیس دن بس تین سو تیس دن اللہ تبارک مطالعہ نے ہمارے لیے آزادی کے دن دیے ہیں کہ ہم کھائے پیے اور اگر چاہے تو نقلی روزے رکھیں جو نقلی روزے ثابت ہیں ان کو رکھیں تو ہمارے اوپر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں ہم ان روزوں کو بہت زیادہ نہ سمجھیں ہم ان روزوں کو زیادہ نہ سمجھیں ابھی پرسوں روزہ روزہ شروع ہوا ہے ایک تاریخ سے ایک روزہ ختم ہو گیا آج دوسرے روزے کا آدھا دن ختم ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پہلا ہفتہ ختم ہوگا دس دن ختم ہوں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے روزے ختم ہو جائیں گے ہماری زندگی میں کتنے روزے آئے اور کتنے چلے گئے میرے بھائیوں ان روزوں کو ہم محبت کے ساتھ رکھے ان روزوں کو چاہت کے ساتھ رکھے ان روزوں کو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں اللہ کی خوش کے لیے رکھیں عبادت سمجھ کر کے رکھیں یہ عبادت ہے اور اگر ہم ان روزوں کو عبادت سمجھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوش کے لیے اور اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے رکھیں گے تو روزہ رکھنے کا مزہ بھی ہم کو آئے گا ہم محسوس نہیں کریں گے دن چاہے جتنا بڑا ہو چودہ پندرہ گھنٹے کا دن ہو آ? چاہے दिन دن ہو لیکن ہمارے لیے ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی کہ کتنی جلدی روزہ हो ہو گیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے لیے اس روزے کو بوجھ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں بوجھ سمجھتے ہیں بھاری سمجھتے ہیں بڑی مشکل تمام روزے رکھتے ہیں کہیں دکھاوے کے لیے کہیں ریاکاری کے لیے کہیں نمود کے لیے کہیں ملامت کے ڈر سے روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا کہ روزے رکھے میرے بھائیو عزیز اور دوستو ایسے لوگ بڑے محروم ہیں بہت بڑے محروم ہیں ایسے لوگ بہت بڑے محروم ہیں قیامت کے دن جب ساری دنیا بھوکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے روزے داروں کو ناشتہ کرائے گا کیا چاہیے روزے داروں کو وہاں جہاں بڑا خوفناک عالم ہوگا بڑی ہولناکی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اپنے روزے دار بندوں کو اپنے انعامات سے نوازے گا اور روزے دار بندوں کے لیے ندا لگائی جائے گی پکارا جائے گا الصائمون روزے دار کہاں ہے انجن سے فائمون لا يدخل منہ احد الغیر پیدا دفلو اگل کہا جائے گا قیامت کے دن روزے دار کہاں ہیں باب ریام کھول دیا جائے گا اور روزے داروں کے لیے فکارہ جائے گا کہ اے روزے دارو باب الریاں گیٹ سے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر سبحان اللہ جو روزہ نہیں رکھتے کتنے بڑے محروم ہیں کتنے بڑے محروم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسم اندر فلمی اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا جسے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس نے اپنی مفرت نہ کھرا لی کتنا بڑا محروم ہے میرے بھائیو عزیز اور دوستو ایسے محروم القسمت اور بد نصیب لوگ کم ہوں گے زیادہ تر مسلمان الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بڑی اہم عبادت ہے چند دن کے مہمان چند دن کا یہ مہمان ہے ہمارے پاس بہت جلدی رخصت ہو جائے گا جیسا کہ ہماری زندگی میں بے شمار روزے آئے اور رخصت ہو گئے لہذا اس عظیم عبادت کی اہمیت کو سمجھیں. جس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس حدیث قدسی سے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی, اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کل آدم يضاعف الى کا ثواب آدمی کا جو عمل ہوتا ہے ان نیکیوں کا ثواب دستے لے کر کے سات سو گنا تک ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے لی وجی بھی کیونکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اس کا بدلا دوں گا اللہ اکبر اب دیکھیں اسلام کے اندر موجود بہت ساری عبادتیں ہیں بہت سارے فرائض ہیں نماز جیسی عظیم عبادت ہے زکات جیسی عظیم عبادت ہے حج جیسا عظیم فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے کسی عمل کو اپنے لیے خاص نہیں کیا ہے جیسا کہ روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے کلو لی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور جب میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کو بدلہ دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس سے لے کر کے سات سو گنا تک ہوتا ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے ادر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ دار ال شراب من اجلی کہ میری وجہ سے کھانے پینے کو اور شہوت کی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ لا خلوف فمصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزے دار کے منہ کی بو جو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے میدے سے اٹھتی ہے وہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے سبحان اللہ اتنی مہکوب تو روزہ کتنا محبوب ہوگا جو جس قدر جس محبت چاہت کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو عدر و اور بدلہ عطا فرمائے گا لہذا اس عظیم عبادت کی قدر کرنی چاہیے اور اس عظیم ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان رحمان انزل جی قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا جو لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہادی ہے رہنما ہے ہدایت کا سبب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اور اس کتاب کا نزول اس مبارک رات میں ہوا جو مبارک رات کے رمضان کے آخری ش... عشرے کے طاقراتوں میں ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر جس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی انزل اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ من 1000 شهر یہ ہم نے قران کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزار مہینے اگر کوئی عبادت کرے تب بھی ایک رات کی عبادت آہ, ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو اسی ماہ مبارک کے اندر یہ مہینہ ہے اسی طرح سے یہ شہر قرآن ہے قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی کثرت سے ہم تلاوت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے لہٰذا اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن سے تعلق پیدا کرنا چاہیے قرآن سے تعلق پیدا کرنا چاہیے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیز اور دوستو یہ ماہ مبارک راستے کے قیام کا قیام کا اور قیام کے اہتمام کا تحجد کے اہتمام کا بھی مہینہ ہے میرے بھائیوں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو تحجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تین دنوں تک صاحبہ اکرام کو پڑھائی تھی گیارہ رکا وہی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دو دور خلافت میں اسی نماز کو دوبارہ پھر سے شروع کروا دیا جو کہ آج تک امت مرائج ہے اور الحمدللہ باقاعدہ با ذابطہ با پابندی کے ساتھ پورے رمضان تہجد کی نماز تراویہ کے نام سے ادا کی جاتی ہے تو یہ باہ مبارک رمضان کے اندر تحجد کا مہینہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قام رمضانا من قام رمضان ایمان غفر له ما تقدم من جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے تحجد ادا کرے اللہ تبارک مطالعہ لیکن کس کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ تبارک مطالعہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا جہاں رمضان کے بارے میں فرمایا ہوگا رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہی رمضان المبارک میں قیام کا بھی ذکر فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرے گا تحجد ادا کرے گا اللہ مبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ مبارک مہینہ ہے جو شخص اس مبارک مہینے میں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہو اپنے مقام پر ہو فمن کانا من شخص بیمار نہ ہو جو شخص مسافر نہ ہو ہاں؟ وہ روزہ رکھے فمن شہید امین کم ہو کہ جو شخص رمضان المبارک میں اپنے مقام پر رہے سفر پر نہ ہو تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے اگر مسافر ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے اس پہ رخصت دی ہے کہ بعد میں آ کر کے روزہ رکھ لے اسی طرح سے اگر بیمار ہے تو اللہ مبارک مطالعہ نے اسے رخت دی ہے کہ وہ بعد میں آ کر کے رکھ لے اور اسی طرح سے جو ہیں نفاس والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی ہاں روزہ رکھنا نہیں ہے ان کے لیے منع ہے وہ بعد میں روزہ ادا کریں اس اسی طرح سے جو دودھ پلانے والی عورت ہے حمل والی عورت ہے ہاں وہ بھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتی ہاں تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے بعد میں روزہ رکھ لے ہاں لیکن شریعت نے ان کے لیے بھی رخصت دی ہے کہ اگر بچے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے خود حمل کے لیے بھی پیٹ میں جو بچہ پیدا کیا کہتے ہیں جو ہے پروان چڑھ رہا ہے اس کے لیے مشکلات ہے تو دوسرے مہینے میں روزہ رکھ لیں اسی طرح سے وہ لوگ جو شوگر وغیرہ کے بیمار ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو, من صیام او او تو کیا کریں یہ آیت نہیں دوسری آیت ہے فمن فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے احتساب نہیں رکھتا ہے تو فیدیہ دے. فیدیہ کیا ہے ایک کو کھانا، کھلانا ہر روزے کے بدلے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص رمضان کی رات میں سے ہم درد، ہم درد، ہم درد کرتا ہے جیسا کہ جائز ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنا جائز ہے اگر کوئی شخص بیوی سے مل کر کے شہری کا وقت ہو گیا ہے اور شہری کا یہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے وہ غسل نہیں کر سکا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو تحریک حالے بعد میں غسل کرے اسی طرح سے رمضان کے دن میں اگر کوئی بھول چوک کر کے کھا پی لیتا ہے ہاں یاد نہیں ہوتا ہے غلطی سے وہ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا اسے روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے رمضان کے دن میں اگر کوئی شخص سو جاتا ہے احترام ہو جاتا ہے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے غترے کی ضرورت پڑتی ہے تب بھی اس کا روزہ باقی رہے گا اسی طرح سے بہت بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی نہیں رکھتا ہے یا اگر وہ رکھے گا تو بڑی مشقت اور دلکت کے ساتھ وہ شخص روزہ رکھ پائے گا تو اسی صورت میں اس کے لیے بھی شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ شخص روزہ نہ رکھے اور وہ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اسی طرح سے بعض مسائل روزے کے تعلق سے ہیں ہاں شہری کھانا چاہیے شہری کھانا سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تخروف انفیورکا کہ شہری کھاؤ شہری کھانے میں برکت ہے اور خاص کر کے شہری میں بھی کھجور کا استعمال کرنا چاہیے اسی طرح سے افطاری میں بھی ہاں شہری کھانے میں دیر کرنی چاہیے آخری وقت میں شہری کھانی چاہیے آخری شہری کا جو آخری وقت ہے اس میں کھانا چاہیے نہیں کہ بجے کھا کر کے سو جائے آدمی اور افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے اور استار, ہا, جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے نہیں سورج ڈوب گیا یقین ہو گیا گھڑی نے بتا دیا کہ چھ بج, بج کر کے اتنے منٹ پر جو ہے روزہ استار ہو جاتا ہے تو پھر احتیاط کے طور پر پانچ سات منٹ لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ گھڑی لیٹ ہو ہو سکتا ہے کہ ابھی سورج نہ ڈوبا ہو وغیرہ وغیرہ یہ خیالات اور یہ وسمتیں نہ نہیں پیدا کرنا چاہیے بلکہ وقف ہو جائے تو اس تاریخ کر لینا چاہیے اس بسم اللہ کر کے اس تاریخ کرے اور اس تاریخ کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ سے امید رکھے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرمائے اہم چیز کیا ہے قبولیت ہے اہم چیز کیا ہے قبولیت ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے روزے میں ہماری عبادتوں کو قبول کر لے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار اللہ اس گرمی کے موسم میں روزوں کو ہمارے لیے آسان کر دے اے اللہ روزوں کو ہمیں شوق اور جذبے کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللّہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما اے اللہ جو ہمیں, جو ہمیں سے جو مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما اور اے اللہ جو غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نہ فرمانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ روزہ رکھے اے اللہ رمضان المبارک میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اے اللہ ہمارے اے المبارک میں ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما صلی اللہ محمد tro uno della pato